اے مریم اپنی رب کے حضور ادب سے کھڑی ہو اور اس کے لئے سجدہ کر اور رکو والوں کے ساتھ رکو کر